اور انہیں انضمے میں قبضہ دیں اور فرون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے